بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نهایت رحم کرنے والے ہیں لا اقسم بهذا البلد وان تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد بد احسب اللّ علیہ احد عقول احد علم نجدين میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تمہارے لیے اس شہر میں نبی لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں راہیں دکھا دیں سامعینیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مکہ مکرمہ کی فقیرت اللہ تبارک و تعالی یہاں مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں اور درہ حالانہ کے وہ آباد ہے اس میں لوگ بستے ہیں اور وہ بھی امن و چین میں ہیں لا سے ان پر رد کیا پھر قسم کھائی اور فرمایا کہ اے نبی تمہارے لیے یہاں ایک مرتبہ لڑائی حلال ہونے والی ہے جس میں کوئی گناہ اور حرج نہ ہوگا اور اس میں جو ملے وہ حلال ہوگا صرف اسی وقت کے لیے یہ حکم ہے صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس بابرکت شہر مکہ کو اللہ رب العالمین نے اول دن سے یعنی پہلے ہی روز سے ہی حرمت والا بنایا ہے اور قیامت تک یہ حرمت و عزت اس کی باقی رہنے والی ہے اس کا درخت نہ کاٹا جائے اس کے کانٹے نہ اکھھیڑے جائیں میرے لیے بھی صرف اے لوگوں ایک دن ہی کی ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی کے لیے یہ خان کعبہ حلال کیا گیا تھا آج پھر اس کی حرمت اسی طرف لوٹ آئی جیسے کل تھی ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو میری یہ بات پہنچا دے بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہاں کے جنگ و جدال کے جواز کی دلیل میں کوئی لڑائی پیش کرے تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہیں نہیں دی پھر آگے اللہ قسم کھاتے ہیں باپ کی اور اولاد کی بعض نے تو کہا ہے کہ ما ولدا میں ما نافیہ ہے یعنی قسم ہے اس کی جو اولاد والا ہے اور قسم ہے اس کی جو بے اولاد ہے یعنی یاددار اور بانچ اور اگر ما کو موصولہ مانا جائے تو مانے یہ ہوئے کہ باپ کی اور اولاد کی قسم باپ سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد کل کے کل یعنی سارے انسان ہیں زیادہ قوی اور بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے قسم ہے مکہ کی جو تمام زمین اور کل بستیوں کی ماں ہے تو اس کے بعد اس کے رہنے والوں کی قسم کھائی اور رہنے والوں یعنی انسان کی اصل اور اس کی جڑ یعنی آدم علیہ السلام کی پھر ان کی اولاد کی قسم کھائی ابو وہ عمران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے امام ابن جری رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں مراد اس آیت میں عام ہے یعنی ہر باپ اور ہر اولاد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بالکل درست قامت جچے تلے اعضا والا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں ہی اسے یہ پاکیزہ ترتیب اور عمدہ ترکیب دے دی جاتی ہے جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اللہ کا فعاد الق فی ائی صورت ہی اور کبک یعنی اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا درست کیا ٹھیک ٹھاک بنایا اور پھر جس صورت میں چاہا ترکیب دی ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لقد خلق نل فی احسنی تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا ہے ابن عباس صلی اللہ عنما وغیرہ سے مروی ہے کہ قوت و طاقت والا پیدا کیا ہے خود اسے دیکھو اس کی پیدائش کی طرف غور کرو اس کے دانتوں کا نکلنا دیکھو وغیرہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے نطفہ پھر خون بستہ پھر لو تھڑا گوشت کا غرض اپنی پیدائش میں خوب مشقتیں اٹھاتا ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا حملت کرہن و ہو قرحا یعنی اس کی ماں نے حمل میں تکلیف اٹھائی پھر وغیرہ حمل میں مشقت برداشت کی بلکہ دودھ پلانے میں بھی مشقت اور معیشت میں بھی تکلیف قطعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سختی اور طلب کسب میں پیدا کیا گیا ہے اکرما رحمہ اللہ فرماتے ہیں شدت اور طول میں پیدا ہوا ہے قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت میں یہ بھی مروی ہے کہ اعتدال اور قیام میں دنیا اور آخرت میں سختیاں سہنی پڑتی ہیں آدم علیہ السلام چونکہ آسمان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے یہ کہا گیا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے لینے پر کوئی قادر نہیں اس پر کسی کا بس ہی نہیں کیا وہ نہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال لایا اور کہاں خرچ کیا یقیناً اس پر اللہ تعالی کا بس ہے اور وہ پوری طرح اس پر قادر ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑے وارے نیارے کیے ہزاروں لاکھوں خرچ کر ڈالے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ اپنے آپ کو غائب سمجھتا ہے کیا ہم نے انسان کو دیکھنے والی دو آنکھیں نہیں دیں اور دل کی باتوں کے اظہار کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی اور دو ہونٹ نہیں دیے جن سے کلام کرنے میں مدد ملے کھانا کھانے میں مدد ملے اور چہرے کی خوبصورتی بھی ہو اور منہ کی بھی یقینا یہ سب چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے بھلائی کا اور برائی کا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے دونوں دودھ ہیں اور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے امام ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک قول پہلا ہی ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا انا خلق من انس نمن الآآل آیا یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے لطفے سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے سنتا دیکھتا کیا ہم نے اس کی رہبری کی اور راستہ دکھا دیا پس یا تو شکر گزار ہے یا یہ بندہ نا